جسے خود سی ہے وہ عجتی وہ ولو لال کا اے میرے بندے مجھے میری عزت کی قسم ہے مجھے میری عزمت کی قسم ہے میں ضرور میں ضرور تیری مدد کروں گا چاہے تھوڑے عرصے کے بعد تھوڑے وقت کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد کروں پر تیری مدد ہر صورت میں ہوگی ظلم سے بچو ظلمہ ظلم ہوا تو یہ ظلم کرنے سے بچو کہ یہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے حکیم ہشال نے میں کچھ لوگوں کو دیکھا کافر سے مسلمانوں کو جزیا جو دیتے ہیں مسلمانوں کے علاقے میں امن پانے کے لیے پیسے دے کے رہنا پڑتا ہے کافروں کو ذمی ہے دیکھا کہ کچھ ذمیوں کو وقت کے حکمران نے دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے پوچھا ان کو کیوں کھڑا کیا گیا ہے <سلام> کہا جی انہوں نے جزیا نہیں دیا پیسے نہیں دیے اس لیے ان کو دھوپ میں کھڑا کیا ہے کہا ان کو دھوپ دھوپ سے ہٹا لو انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ سلام یقین ان اللہ ان اللہ یو ارزب النین دنیا کہا ان کو کہو کہ ان کو دھوپ سے ایک طرف لے جائے کہ میں نے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے جو تو دنیا میں لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا آج ہم بھی صلاحی دیتے اپنے ملازموں کو دنیا میں اگر کوئی کسی کو عذاب دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عذاب دے گا اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے آج جن کے پاس سوتا قوت ہوتی ہے وہ نجائز استعمال کرتے ہیں چوک پہ کہتے ہیں کان پکڑ لو بے سی کی جاتی ہے سب کے سامنے مارا جاتا ہے دنیا میں آزاد دنیا میں کسی کو عذاب میں مبتلا کرنے والا مصیبت میں مبتلا کرنے والا اس بات سے ڈرتا نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کریم نے اس بندے کو سامنے کھڑا کر کے اس کو اللہ میں مبتلا کرنا ہے اور یہ ظلم اس پر ادھیرے بن جائیں گے آج طاقت کے نشے میں لوگ ایسے ایسے ظلم کر جاتے ہیں کہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوال دنیا احبان وال اللہ ہے مل ملکت کس نے سڑن کی روایت ہے رہ ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے اللہ کے ہاں ساری دنیا تباہ ہو جائے یہ دردر ہے ہلکی ہے بہسبت اس کے کہ ایک مسلمان کا قتل کیا جائے ساری دنیا تباہ ہو جائے اللہ کو اس کی اتنی فکر نہیں ہے یہ کام ہلکا ہے چھوڑا ہے چھوٹا ہے بنسبت اس کے ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے اور آج مسلمان کو اس طرح قتل کیا جاتا ہے ظلم قتل کیا جاتا ہے کہ اس طرح ایک بکھی کو قتل کیا جاتا ہے اور اس پر کوئی پرواہ نہیں کوئی دکھ نہیں خاطہ جمیا اللہ پرواتے جس نے کسی ایک جان کو بغیر کسی چرم کے ظلمن قتل کر دیا یا زمین پہ بسا بچاتے ہوئے قتل کر دیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا ہے وہ نفس چاہے مسلمان کا ہو چاہے کافر کا چاہے کافر کا وہ نقص مسلم, مسلم ہے یا کافر اس سے رد نہیں ہے جس نے ظلمت ایک جان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا ہے ایک مسلمان کو قتل کرنا ساری دنیا کے تباہ ہونے سے بڑا ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّ شاہر الحمان ستر لوگوں چھ کام ہونے سے پہلے پہلے حملوں میں تیزی پیدا کر لو ایمار مضبوط کر لو پہلی چیز میں عمارتہ مجھے تم پر ڈر ہے کہ بے وقوف تم پر حکمران من جائیں گے جو انصاف نہیں کریں گے عمارت سفا بے کی حکومت سے مجھے تم پر خوف اور ڈر ہے اور بے وقوف بہت ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ نہیں کرتا انصاف نہیں دیتا ظلم دیکھ کر بھی جو صحیح کتاب و سلن کے مطابق انصاف ہے وہ نہیں دیتا دوسری بات کیا فرمائی وابائی الفک میں فیصلوں کو بیچا جائے گا وکیل خریدے جائیں گے جج کو پیسے دے کر فیصلوں میں تبدیلی کی جائے گی وابائی الفک میں فیصلے تبدیل ہوں گے فیصلے بیچے جائیں گے سیجے جائیں گے اور تیسری بات فرمائی وسطہ دم مجھے ڈر ہے کہ مسلمانوں کے خون کو بہانا بالکل ہلکا سمے لیا جائے گا اس کو بالکل لائٹ دیا جائے گا کوئی بڑا مسئلہ نہیں سمجھا جائے گا خون قریب اور ہلکا سمجھ لیا جائے گا معمولی سمسلہ سمجھ, سمجھ لیا جائے گا اور ایسا ہو رہا ہے روڈ پر روک کر دہشت گرد کا نام لے کے بچوں کو خواتین کو قتل کر دیا جائے گا اور اس مسئلے کو بس, بس سمجھا جائے گا وسطاف اپنے درد ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو آپ قتل انسانیت کرتے ہیں مسلمانوں کا قتل کرتے یا کرواتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام میں نے تو اس عورت کو جہنم میں جلتوی دیکھا جس عورت نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا اس کو باد کے دھوکا قتل کر دیا کھانا پینا نہیں دیا آخر کار وہ مر گئی اور میں اس عورت کو جہنم میں جلتبا دیکھ رہا ہوں اور وہ بلی اس پر اپنے پنجے سے حملے کر رہی ہے وہ بچا نہیں پا رہی ایک دلی کو قتل کرنے سے اگر اورنج حملے میں جاتی ہے تو آج بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کیا جائے کہ مسئلے کو مسئلہ سمجھا جاتا ہے چھ کام ہونے سے پہلے پہلے عملوں میں تیزی پیدا کر لو مجھے تم پر چھ چیزوں کا ڈر ہے بے وقوفوں کی حکومت فیصلوں کو خریدنا اور بیچنا خون بہانے کو قتل کرنے کو بالکل ہلکا سمجھنا وقت الرحم اور رشتہ داری کو توڑنا رشتہ دار کی اہمیت ہی نہیں ہے سارا سال سے نہیں مل رہے نہیں بول رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے ڈر ہے کہ تم رشتے داریوں کو توڑو گے واقعات شرکت اور پولیس کا بہت زیادہ ہو جانا فوجیوں کا لڑائیوں کا کی تیاری کے لیے بہت زیادہ فوجیوں کا جمع ہو جانا دنیا میں لوگ فوجیں بنا بنا کے کسرت شورت شکتے بہت ہو جائیں گے امن ہو تو پھر فوجیں پولیس کی طرح طرح کی اقسام بنانا ایسا نہیں ہوتا پھر مجھے ڈر ہے تم پر کہ تم میں کثرت شرط یعنی قصر سے فوج اور کثرت سے پولیس مین یہ تم میں کثرت سے آ جائیں گے بدامنی ہوگی اور کر چھٹی چیز کا یہ ڈر ہے کہ تم میں تقریر کرنے والے ایسے ایسے لوگ آ جائیں گے جو گا گا کے لوگوں کو بھی کریں گے لوگ انہیں کو مقدم کریں گے ایسے لوگوں کو مقدم کریں گے دے سا بے افسا ہیم والا بے عالم جو حقیق بھی زیادہ نہیں ہوں گے عالم بھی بڑے نہیں ہوں گے لو صرف اس لیے آگے کریں گے اور موجود ہیں ان میں ایک چیز جی تھی کہ مسلمان کا قتل کرنا اس کو بالکل ہلکا سمجھا جائے رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم شاہ بات بے قتل ہے اللہ جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا اور قتل کرنے پر فخر کیا گناہ کو قبول کرنے کی بجائے دلیلیں بھی پیش کرنا شروع کر دی خوشی کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور ایسا ہوتا رہا ہے لوگ قبول کرتے رہے ہیں مسلمانوں کے بچوں کو شہید کر کے کبھی اسکولوں میں حملہ کر کے کبھی مارکیٹ پہ حملہ کر کے مسلمانوں پر جیکٹ والے کو بھیج کر قبول کر کرتے تھے کہ ابر آتاب ہونا تھے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی نہ کوئی نفلی عبادت قبول کرے گا نہ کوئی فرضی عبادت قبول کرے گا کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی کل مذہب پہ اللہ ممبا مشرقہ اور صلاح مطمینا اللہ کے ربی فرماتے ہر گناہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے سوائے اس بندے کے جو مشرق مرا جو شرف کی حالت میں مر گیا اللہ اس کو بھی نہیں بخشے گا اور اس انسان کو من کا صلاح جس نے کسی مسلمان کو اور مومن کو قتل کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا اللہ کے ربی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنی بڑی بڑی بیندیں سنائی تھی آج مسلمان ان ساری باتوں کو پھول گئے چوک میں بغیر کسی وجہ کے مسلمان پر پیر کھول کر اس کو قتل کر دیا جائے گا یہ اتنا بڑا شروع تھا اللہ کے ربی فرماتے لو ان سمائے اردے اش الارض اشترکو دمن گسنے میں لا قباہم اللہ فنار یہ آسمان والے رشتے اگر آسمان کے سارے لوگ اور زمین کے سارے لوگ سب کے سب مل کر ایک مسلمان کو قتل کرے ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائے سارے آسمان والے اور سارے زمین والے لا اللہ پنار اللہ سبھی کو جہن میں گرا دے گا زمین و آسمان والے ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو گئے اکمباحم اللہ پنار اللہ سبھی کو جہنم میں گرا دے گا یہ وہی سنائی حالانکہ فرشتوں نے زیادتی میں شامل نہیں ہونا پتا کیا بیان کی اگر آسمان کے فشتے اشترکو فی وہ گسنے میں لاگمبح اللہ پنار سارے آسمان والے سارے زمین والے ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائے تو سارے آسمان والے مجرم جرم شب جائیں گے سارے زمین والے اس میں شریک ہوں گے اور اللہ سبھی کو جہنم میں گرائے گا حکم دینے والے سے لے کر تیار کرنے والے تک اسلحہ دینے والے تک بھیجنے والے تک سبھی اس میں شریک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانتے ظلم کی تلافی نہیں کرتے فرمایا سبھی کے سبھی لوگوں کو اللہ جہنم میں گرائے گا وہ میں جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا اس کی سزا جہنم ہے خالدن فیح وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا اس آگ میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا حبیب اللہ آنے کے اللہ اس پر ناراض ہوگا اللہ اس پر خزم کرے گا ولادہ اللہ اس کو لاز بنا دے گا اللہ عظیمہ اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے قیامت کے دن یہ مقتول اپنے سر سے اٹھائے ہوئے اللہ کے سامنے آئے گا یا اللہ اس بندے سے پوچھ تو صحیح زندگی تو نے دی تھی زندگی کا مالک تو تھا مجھے کیوں قتل کیا اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا مخصور نہ کابل کو پتہ ہوگا کہ جس کو مار رہا ہوں اس پارے کا قصور کیا ہے نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ مجھے کس جرم کی وجہ سے قتل کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی حرمت کو بیان کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہیں کہتے حرمتک اے بیت اللہ تیری شان بڑی ہے تیری حرمت بڑی ہے لیکن اے بیت اللہ اللہ کی قسم ایک مسلم ایک مومن اللہ کے یہاں حرمت کے اعتبار سے اے بیت اللہ اللہ کے یہاں تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے تجھ سے بھی زیادہ حرمت والا ہے بیت اللہ سے زیادہ حرمت والا کون ہے ایک مسلم اور ایک مومن کیا آج مسلمان کی عزت کو یوں سمجھا گیا ہے کیا اس کی جان کو اتنا قیمتی سمجھا گیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساری دنیا تباہ ہو جائے اللہ کو فکر نہیں ہے بند کے ایک مسلمان کو قتل کیا جائے آج دنیا کو عذاب میں مبتلا کرنے والے ڈرتے نہیں ہیں ان اللہ یوا زیب الزین یوا زیب انداز ناسا کہ دنیا جو لوگوں کو دنیا میں میں مبتلا کرتے ہیں اللہ طرح قیامت کے دن کو عذاب مبتلا کرے گا طاقت کے نشے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جھول جاؤ یہ سلم قیامت کے دن اندھیرے بچ جائیں گے اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا پڑے گا جو تم نے خون بہایا اس خون کا بدلہ دینا پڑے گا قیامت کے دن اللہ کے سامنے وائے گا پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا کیا جواب ہوگا قاتل کا کہ کیوں قتل کیا اس نے بیائی یہ دم بال جواب دینا پڑے گا کہ کس جرم سے کس جرم کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر گناہ ماف کر دے گا سوائے شرک کے اور سوائے اس بندے کے جس نے مومن کو قتل کیا کلمہ پڑھنے والے کو قتل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اینا بہنا یا نہیں ایسا نہ یسولر قرب قیامت قتل پڑ جائے گا حرض بڑھ جائے گا صحابہ نے پوچھا یا وہ حرض کیا ہے کا مسلمانوں میں قتل عام ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہوگا تب ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ قتل تو اس وقت بھی موجود ہے ہم کافروں کی گدرے کاٹتے ہیں جو باغی ہوتے ان کی گدرے کاٹتے ہیں میرے صحابہ میں اس قتل کی بات نہیں کر رہا میں اس قتل کی بات کر رہا ہوں یقتل الرجل یکربات میں ہی بذا کرا بھائی اور میں اس قتل کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قدر کریں گے یہاں تک کہ مسلمان اپنے بھائی کو قدر کرے گا اپنے قریبی کو قدر کرے گا اپنے پڑوسی کو قدر کرے گا تب ایک صحابی نے پوچھا تھا ماما آنا اور خوب ہونا فیضا لے <زمان> پیارے پیغمبر جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو لڑ لڑ کے مسلمان مسلمان کو قدر کرے گا تو کیا اس وقت ہماری عقلیں ہمارے ساتھ ہوں گی کیا ہماری اکلیں اس وقت کام کریں گی پر میں نہیں لا نہیں اسکس اظہار کا زمان اس زمانے کے اکثر لوگ کی اکلے چھن جائے گی ان کی اکلے کام نہیں کرے گی دس روپے پر جھگڑا ہوا بچوں کے لڑنے پر جھگڑا ہوا روڈ پر جھگڑا ہوا بندہ قتل کر دیا گیا اور اس طرح مسلمانوں میں قتل عام ہوگا خواہاں میں دم خون بہانا مسئلہ نہیں سمجھا جائے گا کیا مچھر مارنا کیا مکھی مارنا اور کیا مسلمان مارنا آج اتنے سخت ہو گئے دل کہ اتنے بڑے چرم کو چرم نہیں سمجھا جاتا یہ ظلم گورنمنٹ کی طرف سے ہو یا عوام کی طرف سے یہ ایک ایسا ظلم ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرمایا سارے آسمان والے سارے زمین والے ایک خون میں مل جائیں ایک قتل میں مل جائیں سب مل کر ایک ایک بندے کو قتل کر دے ایک بندے کے خون میں سارے اسوان مانے سارے سمین والے سارے زمین والے شامل ہو تو سبھی اللہ کے یہاں مجرم ہوں گے سبھی کو اللہ جہنم میں گرائے گئے باہی و شہور پیدا کرنا ہے مسلمان کو قتل کرنا صرف تین صورتوں میں جائز ہے ایک جب وہ ارتد ہو جائے اسلام چھوڑ دے مسلم اسلام کو چھوڑ کے یہودی عیسائی ہندو بن جائے تب اس کو قتل کیا جائے گا پر یہ قتل بھی صرف حکومت کرے گی حکمران کرے گی عوام میں سے کسی کو حق شامل نہیں ہے دوسرا قتل کے بدلے قتل قاتل کو قتل کیا جائے گا لیکن یہ حق بھی صرف اور صرف حکومت کا ہے عدالت کا ہے قاضی کا ہے عام بندوں کا نہیں ہے کہ بندہ سمجھے میرا گلاب بندے نے قتل کر دیا تو میں اٹھا کر اس کا قتل کر دوں حرام ہے جائز نہیں ہے یہ کام بھی حکومت کا ہے اور تیسرا شادی شدہ نہیں شادی ہونے کے بعد اگر کوئی سنا کرتا ہے تو اس کو بھی سنسار کیا جائے گا قتل کیا جائے گا اور یہ حق بھی حکومت کا ہے اب حکومت نے اصول اور ثوابت بنا رکھے ماں برائے عدالت کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا ازر بنا کر قتل نہیں کیا جائے گا جاری مقابلہ بنا کر قتل نہیں کیا جائے گا اسلام نے حدود و قیود کر رکھی ہے والا کو فل فصا سے حیا تو یا اللہ کہتے مسلمانوں قتل کے بدلے میں قتل کرنا اس میں تمہارے لیے زندگی ہے کیسے زندگی ہے ایک بندہ پہلے قتل ہو گیا ایک کو اور کو قتل کر دو گے تو یہ تو ایک زندگی اور چھن گئی اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے بدلے میں زندگی ہے کیسے بدلے میں زندگی ہے کیونکہ آج ایک قتل ہوگا تو اس کے مقابلے میں شاسن کسی کو قتل کیا جائے گا تو بہت سارے لوگ کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی آج پکڑا جانے والا قاتل وہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے بیس قتل کیے میں نے پچاس قتل کیے پہلے قتل پر پکڑ کے اس کی گدر اتاری جاتی تو باقی بچ جاتے والے واقعہ پیش آیا تحقیق ہونی چاہیے اور تحقیق کے بعد اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو اسلام میں والا کو پھر حیات الکڑ رکھتے ہو تو پھر بدرا لینا کہ سانس لینے ایک سینب کا کیس آیا اس کے مجرم کو ہم نے سولی پر چڑھا کے سمجھتے بہت ساری عزت بچا ٹھیک ہے بہت اچھا ہوا ہے لیکن اس میں تو سنسو رہنا چاہیے اللہ کے ربی محمد کریم صلی اللہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اللہ کی حدود میں سے ایک حد لفظ کر دی جائے یہ بہتر ہے اس بارش سے جو بارش رحمت کے ساتھ چالیس دن برستی رہے کسی علاقے میں چالیس دن کی رحمت کی بارش بھی اتنا اثر نہیں چھوڑتی رحمتیں نازل نہیں کرتی جتنا اللہ کی حدوں میں سے ایک حد لگانے میں اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہے آج حدود ختم ہو گئی ہے جب حدود ختم ہو گئی ہے تو ظلم بڑھے گا قتل بڑھے گا ڈاکے بڑھیں گے چوریاں بڑھیں گی فراڈ بڑھیں گے اگر دنیا میں عمل لانا چاہتے ہو تو پھر اس ظلم کا خاتمہ کرنا ہوگا مظلوم کو اس کا حق دینا ہوگا پھر مظلوم کی بدواؤ سے بچنا ہوگا ان کا خزاں ادن مزلو ہے ان کا نہ مظلوم چاہے قابل کیوں نہ ہو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں مظلوموں کی بدعاؤں سے بچنا حکمرانوں کے ذمہ بھی ہے عوام کے ذمہ بھی ہے اور عوام کے ذمہ ہے مظلوموں کی مدد بھی کرنا اور ظالموں کی مدد کرنا تعلیم عمل بدلو ظالم کی بھی مدد کرو مظلوم کی بھی مدد کرو صحابہ نے پوچھا مظلوم بزروک کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس کے ظلم میں ہم رکاوٹ ڈالیں گے اس کو انصاف دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے ظالم ظالم کی مدد کیسے ہوگی کہا اگر ظالم نے دنیا میں ظلم کیا ہے تو آپ نے اسے قصاص دلوا دیا بدلا دلوا دیا تو یہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا یہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے بچ جائے گا یا تو ظلمہ فائن نہ ظلم ظلم یوم قیامت ظلم سے بچنا یہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن جائیں گے روشنی ختم ہو جائے گی اندھیرے میں انسان کھڑا ہوگا وہ چھوٹے ظلم سے لے کر قتل مسلم تک بے شک ہو ہر قاتلا من کا تلا قدرے لا یقر اللہ صرف جس نے کسی مسلمان تو مومن کو قتل کیا اور پھر اس پر خوشی کا اظہار کیا اور کامیابی سے ملے اس کو اس پر افسوس نہ کیا اللہ سے معافی نہ مانگی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی چیز قبول نہیں کرے گا نہ نفلی عبادت قبول کرے گا نہ فرضی عبادت قبول کرے گا ہمیں اس پر مطلب رہنا قتل مسلم کو چھوٹی چیز نہیں ہے ساری دنیا تباہ ہو جائے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے بنسبت اس کے کہ ایک مسلمان کا قتل ہو جائے بیت اللہ کو گرانا بیت اللہ پر میلی نکاح ڈالنا ہم گناہ سمجھتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ غربت اور عظمت رکھتا ہے شاہ رکھتا ہے مسلمان آج اس کی عزت کو بھی پمان کیا جاتا ہے اس کی جان اس کا چینے کا حق چھینا جاتا ہے لوگوں میں شرور پیدا کرنا ہے شرم کو پڑا کر کے دکھانا ہے تاکہ مسلمانوں کی عزتیں مسلمانوں پر محبوب رہے مسلمانوں کی جانیں محبوض ہو جائے کہ ایک مسلمان کی جان اتنی قیمتی اللہ نے شمار کی ہے اتنی قیمتی شمار کی ہے لوال دنیا اخبار اللہ ہے میرے خطرے گز ساری دنیا تباہ ہو جائے ساری دنیا کے مقابلے میں ایک مسلمان کی جان کو زیادہ قیمتی اور آج ہمارے आज ہم وہ قیمتی رہی نہیں کیونکہ ہم نے چرم کو چرم نہیں سمجھا اسی لیے جس کے ہاتھ میں گن ہے پسٹل ہے قوت ہے وہ मुसलमान سے مسلمان کو مارتا اور سمجھتا ہے میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہاں دیکھ لو تمہاری کوئی چیز کو بور ہی نہیں ہوگی زمین و آسمان والے کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو گیا تو اللہ سبھی جہنم میں گرائے يَفْتُ مُتْعَمَّدًا جسے جا بھر کر کسی مسلمان کو قدر کیا مومن کو قدر کیا جہنم اس کا جہنم ہے فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا جہنم جائے گا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا غریب اللہ اللہ, اللہ کا اس پر غزل ہے اللہ اس پر ناراض ہے, ہے لانچی بنا دیا پھٹکار ڈال اس پر یہاں سے اگر بچ بھی گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے ہر طرح کے ظلم سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے بالخصوص مسلمان کے قتل کو بہت بڑا کر کے دکھانا چاہیے یہ بہت بڑا جرم ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بہت بڑا جرم شمار کیا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمارے اللہ تعالیٰ گھروں کو محفوظ فرمائے ہماری عزتوں کو محفوظ فرمائے ہماری جانوں کو محفوظ فرمائے اللہ ہمارے ملک کو محفوظ فرما دے اور اللہ تعالیٰ سالم کو ان کی صلاح ظلم سے روکنے کے لیے جو ان کی سلامتی ہے اللہ تعالیٰ وہ صدا دینے اور دلوانے کے لا توفیق نصیب فرمائے اللہ جو مختصر ادارے ہیں ان کو اس مسئلے میں انصاف کرنے کے لا توفیق نصیب فرمائے اور جس سے مسلمانوں کی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں جانیں محفوظ ہوتی ہیں اللہ ایسا خالص اسلامی نظام ملک پاکستان میں لانے کی تفیق نصیب فرمائے باہول لکھوا دا بس بندی وقت صرف لوگ ہم شب اللہ سے